إن الشفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتوف بهما ومن تتضع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله ہر قسم دی کی ہمدو ثنا تاریخ تنجیل اس مالک الملک رب العزت وحدہ لا شریک نائق ہے کہ جو اپنے بندے دی نیکی نو بڑی خوشی نل قبول فرما اور نیکی دی بڑی قدر کرتا ہے حالانکہ کسی کے نیل اللہ کوئی ذاتی فائدہ نہیں پہنچتا کیونکہ وہ محتاج نہیں وہ کسی کی ضرورت نہیں وہ کم رکیا ہوا نہیں کہ جڑا کسی کے نیل ہو جاتا ہے یہ محض ادی او مہربانی اور ادی او رحمت ہے کہ وہ اپنے بندیاں کی نیکی نو بڑی قدر دی نگاہ نل دیکھ جاتی ہے اللہ سان بھی اپنے ایسے ہی بندے بنا دے جنہ دی نیکی قدر دی نگاہ دیکھی جاتی ہے واللہ ہو شا اللہ بڑا ہی قدردان ہے اور جاندہ ہے نکی کن خلوص نل کن اخلاص نل کنی محبت اور کن پیار نل کی تھی گئی ہر شخص دا نیکی دا معیار اللہ دہاں مختلف ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اے ارشاد گرامی اس بات کی بڑی واضح دلیل اور ثبوت ہے ثواب لے لیا امت دا اندر آن والا کوئی مسلمان پہاڑ دے برابر سونا خرچ کر کے بھی انہیں ازر اور ثواب نہیں لے سکتا خلوص تھی اخلاص تھی للہیت تھی اللہ دی رضا مخصوص اس واسطے سانو بھی نیکی کردے اپنی نیت نو بالکل خالص کر لینا چاہیے دکھلاوا ریاکاری نمود و نمائش تو بچد ہوا نیکی کرنی چاہیے اللہ توفیق عطا سڈا سبق چل رہا سی عمرے دے مسائل دے بارے اندر گزشتہ چونے اللہ دے گھر دے طواف دے متعلق کچھ عرض کیتی گئی بھی. اور اس ساری روئے زمین اندر صرف ایک ہی گھر ایسا ہے جہاں طواف کیتا جا سکتا ہے وہ علاوہ کوئی جگہ ایسی نہیں کوئی مقام ایسا نہیں جا طاف ہو سکے ایک کر اللہ نے زمین پہ اپنا ایسا بنوایا ہو جا نام بیت اللہ ہے کابۃ اللہ ہے بیت العتیق ہے اور بے شمار نام ہے نوزن. اور ایک گھر آسمان سے بھی بنوایا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات دی رات حضرت جبریل علیہ نال آسمان تے تشریف لے گئے اللہ نے بلوایا آپ فرماند نے کہ میں ایک جگہ تے دیکھیا کہ کچھ اللہ بھی ایک مخلوق طواف کر رہی ہے فرشتے طواف کر رہے جبریل امین کو میں پچھیا میں آ یا جبریل جبریل ایک کی قصہ اور ایک ہی معاملہ ہے زمین اللہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے انسان واسطے زمین تے اپنا ایک گھر بنوایا ہوا ہے جیسے تو توڑے سفر دا آغاز ہوا دی رات آف دے سفر دا آغاز بیت اللہ تو اللہ نے کی تا سبحان اللذی اثرہ بعضہی لیل من المسجد الحرام الیل المسجد الحق الذي اللذی بارکنا حولہو لنریہو من آیاتنا انہو ہوا السمیع البصیر سفر کا آغاز جس جگہ تو تا ہوا ہے وہ انسانوں واسطے اللہ نے اپنا گھر بنوایا ہوا ہے وہ تھے انسان طواف کرتے ہیں یہ ایک گھر اللہ نے آسمانہ بنوایا ہوا ہے جا نام ہے بیت المعمور ادھا یہ طواف ہر وقت فرشتے کرتے رہتے ہیں بیت اللہ دا طواف بھی فرضی نماز دے دوران چند منٹ بیسان بیت اللہ واسطے بیت المعمور فرشتیاں واسطے بنوایا ہوا ہے ستر ستر ہزار دی ٹکڑی اندر فرشتے آ طواف کر کے واپس اپنی ڈیوٹی تلے جانے نے دوسرا گروہ آ جانا ہے وہ طواف کر کے اپنے کام پہ چلا جاندہ ہے تیسرا گروہ آ جانا ہے اللہ نے ستر ستر ہزار فرشتیاں ٹکڑیاں بنا دی دیا اور نال یہ دسیا کہ جس فرشتے نے اللہ کے اس گھر کا اپنی باری دفعہ طواف کر لیا ہے قیامت تک وہی باری دوبارہ نہیں آئے گی فرشتوں کی تعداد کا اندازہ کر لو کن جس دن تو اللہ نے ہے فرشتے ستر ستر ہزار دے اندر آ کے کر کے واپس جا رہے جن دفعہ طباف کر لیا ہے قیامت تک اس موقع نہیں ملنا اور ہی باری ہی نہیں آنی بہرحال یہ بات ضمن سامنے آ گئی اللہ کے گھر دے ثواب دے, دے متعلق عرض کیتی جا چکی ہے کہ حجر اسود والے کونے تو شروع کر کے سات چکر پورے کیتے جان بیت اللہ دے گرد اور دعا کوئی مخصوص نہیں فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آسانی نال کوئی شخص پڑھ سکے تو سبحان اللہ والحمد لله ولا الہ الا اللہ والله اکبر ولا وے ولا چکر کٹے نالے دعا پڑھنے رکنے یمانی پہ پہنچ کے حجر اسود والے کونے تک ربنا آنا فنیا ہسانہ ہسانہ وکنا بنا یہ آئےت یاد ہو گئے تھے اگر یہ دونوں ہی یاد نہیں تے فرمایا جو کچھ آئے وہ پڑنا ہے کسی دقت اور مشکل اندر امت نو نہیں پایا بعض لوگ اس غلط فہمی اندر بھی مبتلا ہیں اور پوچھتے ہیں بسا اوقات کہ کی کیا طواف کردیا جا سکتا ہے یا نہیں اللہ دے گھر دیکھ دیکھ کے وہ او روح اور او جلال دل سے بچھا چاہیے نہی بند کر کے چلنا چاہیے اللہ کے دیکھتے جا کہ یہ اللہ کا وہ ہے باہر اندر, قرآن اندر فرمایا چاہیے کہ رب دے ایس کر ایس گھر کا جڑا رب ہے نا بیت اللہ کا رب کو بھی عبادت کر بیت اللہ دیکھا جا سکتا ہے دوران طواف لوگ سمجھتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف نگاہ نہیں چاہیے دی اللہ دیکھ سکتے طواف دی مکمل کرن تو بات سعیدی یہ عمر دا حصہ ہے کہ انہوں دو پہاڑیاں دے درمیان بھی چکر کٹے جان جنہ نام اللہ نے قرآن اندر بیان کیا کسی پتا سی کہ اے پہاڑیاں اللہ نے کس مقصد واسطے بنائی ہوئی یہ تھی اللہ ہی جاندار سے صفا اور مروا یہ اللہ کے دو نشان ہیں من شعائر اللہ اللہ نے انہوں دو نشان بنایا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ اسلام اللہ نے بڑھاپے اندر بیٹا عطا کیتا اسماعیل علیہ السلام الحمدللہ الحمد للہ اللہ اللہ وحب اسماعیل ان ربی لسمیع ادا اس اللہ کی تعریف جن نے مینو بڑھاپے اندر اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کی علیہ السلام دی. صرف بیٹے نہیں بلکہ بیٹے بھی اللہ نے نبی عطا کی اِنَّ بیٹا کی تھا امتحان جاری ہے اسماعیل علیہ السلام کی ولادت تو بعد حکم ملیا اے ابراہیم اپنے بیٹے نو بیٹے دی ماں نو یعنی اپنی اہلیہ ساری ماں حضرت ہاجرہ علیہ السلام دولا جگہ سے چھڑ کے واپس آ جا سفر کئی دنوں دا طے کیتا کچھ کھجور نال لے لیا پانی دا تھوڑا جا ذخیرہ نال لے لیا اتنے پہنچ گئے بے آب ہو گیا وادی اندر دور دور تک جتے کوئی درخت نہیں پانی دا نام و نشان نہیں ہتہ سے کوئی انسان نہیں آباد ہوتے بیوی نو بچے نو جگہ تے اتاریا تے خود اونٹنی لے کے, جی کے, او کے واپس چل پے ام اسماعیل علیہ السلام او سمجھ لگی کہ شاید تھوڑی دور اونٹنی چل لے دیں کہ اے آزادی نل چل پھر لوے کچھ کھا پی لوے لیکن جس ویلے اے محسوس کیتا کہ یہ دور دور ہی چلے جا رہے ہیں کہ آواز دیتی اسمایل کے باپ سب کوئی ناراضگی ہے کوئی غصہ ہے سانو اے تے چڑھ کے جا رہے ہو اللہ کی طرف حکم یہ سی کہ اے ابراہیم علیہ السلام واپس مڑتے نہیں دیکھنا اے آواز سنی کہ اتے ہی گئے ربی میں دیکھا نہیں صرف اے جواب اس طرح میرے اللہ نے میرے حکم دیتا ہے جو کچھ میں کر کے جا رہا جس ویسے ام اسماعیل نے اے آواز سنی کہ اللہ دے حکم نال چڈ کے جا رہے ہیں تے فرمایا جاؤ پھر تنوع بھی اللہ روسپرد تے تانو بھی اللہ روس پورد اللہ, اللہ تانو ضائع نہیں کرے گا بیٹھ گئے چھوٹے جائے بچے نو لے کے وہ کجوران تے پانی چند دن چل دا ریا آخر کو ختم ہو گیا جس ویلے کجور بھی ختم پانی بھی ختم بچے کی پیاس ہوں دیکھی نہیں جا رہی جام بلط نظر آ رہا ہے بچہ ماں کی مامتا بچے نو لٹا کے تے بے خبری اندر میں اسماعیل نو بھی کی پتا تھی کہ میرا پہاڑیاں تے چڑھنا سفا تے چڑھنا مروہ تے چڑھنا تھوڑا جہا فاصلت دوڑ کے طے کرنا اے اللہ نو اتنا پسند آ جائے گا کہ قیامت تک یہ نیکی دے ایک حصہ بنا دیتا جائے گا اے اجر و سواب دا سبب بنا دےٹے لٹا کے تے قریب جیڑی پہاڑی تھی جہاں نام سفا ہے وہ جا چڑھیا پہاڑی تے چڑھ کے تے بیٹے دی طرف رخ کر کے دیکھا کہ بےٹا لےجو ہے نا بیٹے نو دیکھ کے اللہ کو دعا کر دیا دی کوئی جانور اڑتا نظر آ جائے اے بار بچے تین چار بہت کہ جانور اڑتا نظر آئے تو یہ ایک نشانی اور علامت تھی کہ اتنے قریب پانی ہے لیکن سفا تے ہو کے دیکھا کوئی جانور نظر نہیں آیا اڑتا ہوا اتو اتریاں نے چل دیا, چل چلدی تھوڑا جا فاصلہ تیزی نل تھوڑا جا دوڑ کے طے کیا ہے اگے دوسری پہاڑی تے جا کر جہاں نام مروہ ہے مروہ تے کھڑے ہو کے پھر بیٹے نو دیکھا ہے مطمئن ہو کے کہ بیٹا اپنی جگہ تے لےٹیا ہوا ہے پھر سفا کی طرف چل پی ہاتھ کے بے خیالی صفا تو مروہ مروہ تو صفا اس طرح ست چکر پورے ہوئے اور یہ فاصلہ تقریباً دو تو ٹائی میل یعنی چار کلو میٹر فاصلہ بن جاتا ہے سفا تو مروہ مروہ تو سفا سب چکر تقریباً چار کلو میٹر فاصلہ جس ویل آخری چکر مروہ سے بیٹے کی دی طرف دیکھا تو پریشان ہو گیا کہ بیٹے کے قریب سے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے بیٹا جی لٹارا ہوا سی اتے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے پریشان ہو کے پہنچا دے یا میرے بیٹے نو اٹھا کے ہی نہ لے جائے میں پہاڑیاں چڑھ چڑھ چڑ کے دیکھ رہی ہوں قریب کوئی نظر نہیں آیا اچانک یہ شخص کون آ گیا کتوں آ گیا؟ پھر چڑھیں نا واپس بیٹے دی طرف دوڑیاں جس ویل قریب پہنچ دیا نے تے دیکھا کہ بیٹا زمین تے اس طرح اڈی رگڑ رہا ہے تے تھلے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے اللہ اکبر اور انسانی شکل اندر پہنچے انہوں نے اڈی پکڑ کے بچے دی اتنا زمین رگڑی اللہ دے حکم کا چشمہ نکلا آیا حضرت ہاجرہ اُبل اُبل حضرت سریانی چھوٹے چھوٹے زبان نالے منڈیر بنا رہی نے نالے فرما رہی نے ٹھہر جا را ٹہر جا را زم زم دانے رک جا ٹہر کن دی طرح منڈیر بنا دیتی پانی جمع ہونا شروع ہو گیا اس تو نہیں نکلیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر سادی ماں حاجرہ پانی نو زم زم ہاجرا کہ منڈیر بنا کے نہ روکنے کوشش کر دیا کہ ممکن سی اے پانی ساری ہوئے زمین تے پھیل جان اور حضور اس فرمان دی صداقت اج بھی نظر آ رہی ہے کہ وہ سچ مچ ساری دنیا سے پھیل جانا کیا جان والے لے کے ساری دنیا تے نہیں پہنچتے طریقہ ہی مختلف ہویا ہے نا کہ وہ خود بخود نہیں پھیلیا لیکن جان والے لے کے ساری دنیا تے ہی پہنچتے مگر اللہ دے علم اندر اے بات سی کہ انہیں طریقہ بدل دیتا پانی پہنچا ضرور دیتا ہے ہر جگہ پہ ساری دنیا اندر اطراف اکناپ اندر طریقہ بدل دیتا ہے اگر وہ پانی خود چلتا چلتا ساری دنیا تہچتا ہے او, او قدر نہیں سی ہونی جی ہوں اس ویلے موجود ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ مین دو چار قطرے خالص زم زم دے مل جا وہ پانی خالص مل جائے تے میں پیوں اور او اس پانی اندر اللہ نے شفا رکھ دیتی پیاس کو مٹاؤ کے بھی ایسے اجزا موجود نے اور بخ ن ختم کرنے بھی ایسے اجزا موجود نے جہے دنیا کے کسی پانی اندر موجود نے لوگ اب منرل واٹر فلا واٹر استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ کی قسم زم زم کا مقابلہ دنیا کا کوئی پانی نہیں کر <سؤال> ساری سمجھ اور اکلتی پل ہے نا مکے اندر بھی پانی دیا بوتل زمزم تو علاوہ اور والے استعمال کر دینے کہ پانی صحت واسطے اچھا ہے لیکن صحت واسطے در حقیقت زمزم ہی سب تو بہتر ہے فرمایا منافق آدمی زمزم رج کے نہیں پی سکتا اگر کسی نے اپنی اتھے جا کے پہچان کرنی ہوخ کرنی ہوئے کہ میرے دل اندر میرے جسم اندر کتنے نفاق سے نہیں بیٹھا ہویا ہوا اے بہت بڑا ٹیکسٹ موجود ہے ان کہ زمزم پیوے اور خوب پیوے جی طبیعت کر زمزم زیادہ نہیں پی سکتا غور کرنا چاہیے کہ نفاق کتنے چھپیا منافق زمزم زیادہ نہیں پی سکتا جی پیتی چلا جائے حتاں کہ محسوس ہون لگ پائے کہ اتو تک پانی پہنچ گیا ہوں تھی دو چار قدم چلے گا اللہ اس اسماعیل نے پہنچ گئی اللہ کی یہ ادا ماں کی مانتا اور بے خیالی اندر یہ سارا سفر پسند آ گیا تمد تک واسطے نیکی بنا دی. آج والے کی حکم دیتا فرمایا جس تو فارغ ہو جائے نفل پڑھ کے دعا کر کے مروا یہ اللہ, کے صفا اور مروع اے اللہ دے دو نشانات نے اللہ نے دنیا اندر اپنے شہرت جڑے رکھے نے جو دو شہت نے دو الام تر نشانیاں نے اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ای آیت پڑھ دیا ہیں نال ہو فرمایا نب دا کما وادہ کہ جس ترتیب اللہ نے انہوں نے پہاڑیوں کا ذکر ہے اسی بھی اس ترتیب کے مطابق چلنے ہیں کہ پہلے سفا تر مروا تھے کوئی شخص مروا تو نہیں شروع کر سکتا اپنا یہ سفر جس ترتیب نہ اللہ نے شروع کیتا ہے انہوں نے ذکر فرمایا ہے اس ترتیب ترطیب کوئی شخص چلے گا کہ قابل قبول ہوئے گا نبدعو کنا عبادہ اللہ جس طرح اللہ نے انہوں نے ذکر شروع کیتا ہے اسی بھی اپنا سفر اس طرح شروع کر یہ پڑھ دے پڑھ دے صفحہ پہاڑی تے چڑھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوہوں نے کافی بلند ہوئے گی اچھی ہوئے گی اوہ نشان ضرور موجود ہے کچھ پتھر موجود ہیں لیکن ضرورت کے پیش نظر کٹ کے چلان بنا دیتی گئی او اس دور اندر پہاڑی کی شکل مختلف ہو گئی بلند اور اچھی ہوئے پہاڑی سے چڑھ گئے اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے حضرت آجرا بھی بیٹے نے دیکھ رہی ہیں سب وہ سارا ہی ادا پوریاں کروائیاں پہاڑی سے چڑھ کے رخ بیت اللہ کی طرف کر کے کھڑے ہو گئے دعا شروع کر دیتی دعا اگر آ جائے یاد ہوئے پڑھ سکے تھے اے پڑھنی چاہیے فرمایا دعا کی پڑھی لا واہ شری لہ ملک ایک کلمات پڑھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پہاڑی تے چڑھ گئے ہیں ہر قدم تے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فرمانے گئے تے پھر قبلہ رخ ہو کے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ایک کلمات پڑھے لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر بعض لوگ اس طرح ہاتھ نال اشارہ کر رہے ہوں اشارہ نہیں کیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف البتہ دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا ضرور فرمائی پہاڑی سے کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی یہ دعا بھی پڑھی ہوا پڑیاں اور بھی دعاواں بھی پڑھ پڑ کے پھر نیچے اترے اتر کے مروا کی طرف چل پے دو نشان اج اس شکل اندر موجود نے کہ سبز ٹیوباں چھت اندر لگا گئی. نشان عوضوں دی گئی نشان ادو کے ہی نے جدوں کی سادی ماں ہاجرا اتو گزری انہیں جگہ ٹیوباں لگا دی گئی تاکہ جان والے نوں پتا چل سکے جس ویل پڑھتا پڑھتا دعاواں کردہ کردہ جان والا کوئی خوش نصیب ان ٹیوباں کے قریب پہنچے اتوں دور نہیں لگانی اپنی رفتار نا تیز کر لینا ہے خواتین واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی عام رفتار نال لہی چلن لیکن مرد حضرات اپنی رفتار تیز تیز کرتے ہیں اگے جا کے پھر نشان اسی طرح ٹیوباں ہیں دو نے دے درمیان رفتار تیز رہے تو پہلے بھی عام رفتار تو بعد بھی عام رفتار چلتا چلتا مربا پہ پہنچا اور رات کو علیکم علیکم ذکر اندر گزرے یہ سفر جو کچھ پڑھ سکتا ہے پڑھتا جائے مروہ پہ پہنچ کے پھر رخ بیت اللہ دی طرف کر کے کھڑا ہو جائے اور دعو کرے اپنے واسطے جنہوں نے رخصت کیتا کیا انہوں واستے جہی دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں وہاں واسطے تو آو کرے رج رچ کر بڑیا مبارک جگہ نے سارا بڑے مبارک مقامات نے جتنے اللہ نے پہنچایا ہوا ہے یہ تو بڑی خوش نصیبی ہے کسی شخص بشرتے کہ وہ تود نل اللہ وحدہ بو لا شریق سمجھتا ہوا اتنے کون ہو او دے دل اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی مطابق عمل کرنا ہے تو جذبہ موجود ہوئے پھر فائدہ ہے ان چیزہ تو خالی جانا سوائے بدنسیبی دے اور کچھ نہیں ابو جال ابو لاب اتبے شہبے اوتے جمعی اوتے پلے اوتے مرے اوتے اوتے سرزمین جن. لیکن کوئی فائدہ نہ پہنچ سکی کیونکہ توحید اور سنت تو دل خالی تھا ایمان نہیں سی. جان والا ایمان اپنے پھر مروا ہوبلا روک ہو کے دعا کرے بیت اللہ کی طرف اپنا رخ کر کے دعا کرے پھر اتر کے سفا کی طرف واپس چل پوے اسی طرح سفا تو مروہ مروہ تو سفا سفا تو مروہ ستواں چکر مروا تم ہوا ہے سعی سی لفظی ماننا ہے کوشش محنت چونکہ سفر خاصا بن جانا ہے اس واسطے نام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک محنت اور کوشش کرنی پڑی اللہ ہر مسلمان نو توفیق عطا فرما دے کہ وہ عمرے کا باقی ماندہ حصہ تو آف تو بعد بھی کرے اور سنت مطابق کرے جس لئے سب چکر پورے ہو جان مروا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اے ہے کہ بال کٹوائے جان یا بال مندوائے جان دونوں طرح جائز ہے عورت واسطے سے اے حکم دیتا فرمایا کہ او اپنی چھوٹی نو پکڑ کے تھلیوں کوئی ادی انچ انچ بال تھلیوں کٹ دی کہ مردموں حکم اے دیتا آپ دی سنت اور آپ نے تین دفعہ دعائے غحمت فرمایا فرمایا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے بال کٹوائے نے ایک دفعہ واسطے بھی دعا فرما دیارے اللہ جنہیں بال کٹوائے نے بھی اپنی رحمت فرما بات یہ ہے کہ یہ سفر ہر طرح کی قربانی مانگ رہا ہے بندہ سب تو پہلے اپنے مال کی قربانی کرتا ہے پیسے خرچ کرتا ہے مال بڑی محبت ہے انسان یہ ساری کمزوری ساری فکر سمجھ لو کہ اللہ نے دل اندر مال کی بڑی محبت پیدا کر دیتی مالی کر ہے مالی کوڈن نہیں کرد طے ہو جاند ہے مہینوں کا سفر سے چلا گیا اللہ نے قرآن مجید اندر اس دور دیا سواریاں دا ذکر کر کے مالا تالا مون کئی ایسا سواریاں پیدا ہیں آج تو تصور بھی نہیں کر سکتے اے قرآن اتریا تھی اللہ نے دو خبر دے دی اج تو چودہ سو سال پہلے دا کوئی انسان دنیا چاہ جائے اور او آ کے یہ تیز رفتار سواریاں دیکھے ان یخ لوکو مالا تالا م فرمایا اتنی ایسی ایسا چیزاں سواری واسطے پیدا کروں گے جنہوں نے تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ انہیں سفر آسان کر دیتا لیکن سفر سفر ہے سفر ولو سفر سفر ہی ہوتا ہے ایک میل دا ہو ایک روایت دے الفاظ نے سفر کہ سفر جہاں ہے یہ جہنم دا ایک ٹکڑا ہے تکلیف ہے نا مشقت ہے محنت ہے, آرام چھٹ ہے بندہ تو میں قربانی قربانی دے رہا ہے مرضی دے مطابق کھان دی قربانی دے رہا ہے اتنے جا کے جے اپنے سر کے بالا کی قربانی دے دے, دے تے اے کوئی بڑی قربانی دینی نہیں لوگوں نے بال بڑے اپنے محبوب بول رہے ہیں اللہ کی راہ سب کچھ قربان کر دینا چاہیے تین دفعہ دعا آپ انہوں نے فرمائے جنہوں نے اپنے بال منڈوائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بال صاف کروا دیتے سن حالانکہ آپ نے بال بڑے لمبے رکھے ہوئے تھے درمیان چ مانگ کٹ دے اور بال آپ کے آم طور پہ حدیث اندر آدھا آن کہ یہ کن کی لو درابر ری سفر اندر زیادہ وقت لگ جاتا جہاد واسطے کسی ہو سفر اندر تے پھر او تھوڑے جہ جی بڑھ بھی جان لیکن آم طور پہ کن دے برابر بال رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اگوں پچھو سارے برابر ہوندے اے نہیں کہ پچھو بال چھوٹے ہوندے تے سامنے تو بڑے ہوں یہودوں نسالہ کی نشانی ہے جنہ دی بارے اندر فرمایا جانے کی بھی مخالفت کرو عیسائی کی بھی مخالفت کرو اصا دی مطابقت شروع کی ہوئی ہے مخالفت چڈ کے ماشاء اللہ ماشا اللہ اللہم مرحم علی المحلقین یا اللہ جنہیں بال اپنے منوائے نے انہیں اپنی رحمت فرما تین دفعہ اے اور ایک دفعہ فرما والمکسرین اور بال کٹوان والے ہیں بھی اپنی رحمت فرما بال کٹوان تو مرادے نہیں کہ ایتھو پکڑ کے ایتھو پکڑ کے دو چار بال کٹ لے جا اگر کٹوائے نے تو وہ بھی پیشانی تو لے کے گدی تک پورے بال ایک کو جہ کٹے جائیں یہ ہے مراد کٹن تو بعض د صرف چند بال پکڑ کے کٹ اے سنت بھی خلاف ورزی گزرن تو پہلے پہلے احرام بنیا سی. زمن اندر ایک بات ہو سامنے آ گئی کہ بعض دوست ایسے بھی نے جہاں اپنے ملک تو جانے نے احرام بن کے جانے میکات تو گزرن لگے ہیں احرام اندر ہوں لیکن وہ اتر کے بجائے پہلے بیت اللہ کی طرف جان دے مدینہ منورہ چلے جرم بنیا ہوتا ہے پہلے مدینے پہنچ جانے انہوں نے دل اندر اللہ بہتر جان د کہ کی خیال ہوں کہ پہلے ادھر سفر شروع ہونا چاہیے اس سرزمین اندر آ کے حالانکہ احرام بن کے تے بغیر کسے وجہ دے کسے غور طرف جان دی اجازت نہیں احرام جانا چاہیے دے بیت اللہ کی طرف بن کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی دی طرف احرام بن کے جان دا کوئی تصور پیش نہیں کی تھا ہاں کوئی شخص اگر اوسپاتیوں آ رہے ہے وہ دا ملکی اوسپات سے ہے وہ دے رستے اندر پڑھ مدینہ آمد تے او احرام دی حالت اندر مدینہ منورہ چلا جائے اتنے نماز پڑھے اتوں دے آداب سارے ملحوز رکھے تو پھر بیت اللہ تک پہنچ جائے لیکن اگر وہ رستے اندر مدینہ نہیں آیا تو اے بیت اللہ کا حق ہے کہ احرام بن کے پہلے اتنے جائے یہ ایک بات آ گئی عمرہ کر کے ہوں مدینہ منورہ کی طرف بھی جانا ہے مسلمان نے وہ کہڑا مسلمان ہے جڑا اس سر زمین اندر جائے حج یا عمرے کی نیت نل اور صرف مکے تو ہی واپس آ جائے اگرچہ یہ بات بالکل واضح ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ مدینے نال حج یا عمرے کا کوئی اس طرح کا کم متعلق نہیں جس طرح بیت اللہ اندر باقی مقامات پہ جا کے کچھ عبادت کرنی ہے خاص دن اندر پہنچنا ہے مسجد نبوی نال ایسا کوئی کم متعلق نہیں کہ وہ کیتے بغیر حاجی عمرہ مکمل نہ ہوتا ہو رہے لیکن یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جس ہستی اور جس ذات کی سنت پہ عمل کرنے واسطے یہ سارا سفر اختیار کیتا ہے وہ بھی مسجد اور او قبر مبارک جا کے بندہ نہ دیکھیے یہ کس طرح ممکن فارغ ہو کے یا موقع اللہ تو سفر کرے وسلم نے یہ فرمایا ہوا ہے لا تشد اللہ کہ آدمی اپنے آپ محنت اندر پا کے مشقت اندر پا کے تکلیف اٹھا کے سواب دی نیت صرف تین جگہ تا سکتا ہے دنیا اندر صرف تین جگہ نے جی اپنے آپ محنت اور مشقت سواب دی نیت بندہ جائے جو سب تو پہلے نمبر تے فرمایا بیت اللہ الحرام اللہ کا گھر ہے بیت اللہ شواب دی نیت محنت اور مشقت اندر اپنے آپ کو پا کے بھی پہنچے بندہ دوسرے نمبر تے فرمایا بیت المقدس او سادہ قبلہ اے اول بیت ہے اللہ بھی آزاد مسجد مسجد اپنی سواریاں محنت اندر مشقت اندر خود تکلیف اٹھا کے سواب کی نیت جگہ اندر گئے معلوم ہونی چاہیے کا سفر بھی عجر و سواب کا سفر ہے مدینہ منورہ پہنچ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ اندر پہنچنے والے نو حکم دیتا کہ مسجد اندر داخل ہو لگیا اللہم مفتح لی ابواب رحمت کا اے دعا پڑھ کے داخل ہو اگر فرضی نماز کا وقت نہیں تو پھر سب تو پہلا کم اے کرنا ہے احرام بننے ہوئے شخص نے کہ انہیں بیت اللہ دا تواف شروع کر دے مسجد نبوی دا عدد اے دسیاں فرمایا اللہ پڑھ کے داخل ہو اور دیر بیٹھنے نہیں دیر دو نفل المسجد نہ پڑھ لو یہ بات ذہن اندر ہونی چاہیے کہ اتنے آ کے مجھے کی کرنے کا حکم ملے کہ اتنے جا کے کی کرنا ہے سب تو پہلے فرمایا اینی دیر کوئی شخص بیٹھے نہ جن دیر تہیت المسجد نہ پڑھ لے جہاں باہر آ رہا مسجد اندر داخل ہو کے دو نفل پڑے پہ اگر ممکن ہو سکے تو روزہ تم مر ریا دل اندر نفل پڑھ لو اس ٹکڑے اندر جنت جنت کے ٹکڑے اور باغ اندر نفل پڑھ لو جی بارے اندر فرمایا ماں بئی نہ بئی و ممبری روز تم مر ریا دل میرے گھر تو لے کے میرے ممبر تک کا جڑا ٹکڑا ہے یہ اللہ نے جنت دا ایک باغیچہ بنایا یہ بات اس واسطے میں عرض کر رہا کہ بس دوست مسجد اندر جا کے سب تو پہلے یہ کوشش کر دینے کہ اے سلام بھیج لیے رسول اکرم صلی اللہ والے جاستے سلام بھیجنا ہے جہاں ترود پڑھنا ہے انہوں نے فرمایا کہ مسجد اندر داخل ہو کے سب تو پہلے دو نقل پڑھ ادب دل اندر یہ جڑا کہنا مند یا وہ دل اندر جڑا اپنی مرضی کرتا ہے مسجد نقوی کا اگب یہ ہے کہ سب تو پہلے داخل ہو کے دو نفل پڑھے جان تحیت المسجد ادا کیتے جان روزہ تم میرے ریا دل جنا اگر جگہ نہیں ملتی تو کسی نظر تنگ نہیں کرنا چاہیے کسی نو اٹھانا نہیں چاہیے دوسرے بھائی دی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے اللہ پھر موقع دے دے گا جی جگہ ملتی ہے پوری مسجد اندر اتے ہی نفل پڑھ لے جان بیت اللہ رقت اجر اور سباب ایک لکھ رکت کے برابر رکھے مسجد نبوی اضر اور سباب ایک ہزار رقطے برابر فرمایا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اور اے حدیث مسجد نبوی دی پیشانی سے لکھی ہوئی ہے کہ میری مسجد اندر آپ ہمیشہ جدو مسجد نبوی کا فرما دے میری مسجد کر کے فرما دیں کہ میری اس مسجد اندر ایک رکت پڑھنے والے ہزار رقت دے برابر اجر ثواب ملے گا یہ حدیث لکھی ہوئی ہے مسجد دو رقت پڑھے پھر اگر فرضی نماز کا وقت ہے تو آرام نال اطمینان نل فرضی نماز ادا کرے جماعت نل مل کے اگر وقت ایسا نہیں فارغ وقت ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدر کی طرف جائے اور شرم و حیا نل نظرن چکی ہوئی ہیں کہ میں اتھے آ اے اللہ دی مہربانی جنہیں منہ لے آ میری زندگی اگر اس ہستی دی زندگی کے مخالف گزر رہی ہے تو اللہ کو ڈر ہوئے ہو وعدہ کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ آئندہ میرا کوئی کم ایسا نہیں ہوے گا جڑا آپ کی سنبت دے مطابق نہیں ہو رہے یہ ذہن لے کے اگے بڑھے روزہ اقدس کے قریب پہنچ جائے چلا جائے ایک حدیث اندر آدھا آن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس ویل گزرو عام قبرستان چو بھی گزرو پڑھا کرو اسلام علیکم یا اے قبر اندر پہنچ جان والے, ہو دفن ہون والے ہو تو اللہ دی رحمت ہو جائے یہ دلیل بنایا ہے کہ دیکھو جی اگر وہ سن دے نہیں تے پھر سلام کہیں مطلب کوئی شخص اپنی مرزین السلام علیکم یا اہل القبور نہیں کہہ رہا ہے کہ ان والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے مطابق کہہ رہا ہے کیونکہ آپ بھی جدوں قبرستان اندر جان دے جنت البقی اندر یا کسی اور قبر دے گزر دے تے ای فرمان دے السلام علیکم یا اہل القبور اے قبران والے و تعدد اللہ دی رحمت ہو جا انتم صلفونا تسی ساڈے تو پہلے آ گئے ہو گئے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اپنی اپنی باری نل. دیکھو الفاظ سے غور کرو ذرا اندر آ جان والے ہو تو تے اللہ دی رحمت ہو جائے تو اپنی باری نالے تو پہلے ایتھے آ گئے ابھی اپنی باری نہ پچھے پیچھے اتنے آ رہے ہوں ان اللہ حکومت اور انشاءاللہ شاء اللہ تھی ساری ملاقات ہوئے گی جب ابھی بھی آ جا گے ملاقات گی یغفر اللہ اللہ سانو بھی معاف کرے تھانوں بھی معاف کرے یہ دعا سکھائی رسول اللہ سے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ اقدس دے قریب جا کے آپ دے دفن ہو جان توں بعد اَتَّحِیَّات دا او جملہ دہران دے جیڑا نماز اندر اسی ہر تشہد اندر پڑھنے آں السلام علیک ایوہ نبی یعنی آپ تے سلام پہ جندہ طریقہ صحابہ نے اے دسیا سਾਨੂੰ ساڈے سامنے پیش کیتا ایوہ اے کہ درود ابراہیم پورا پڑھ دے اللہم علی محمد وعلی آل محمد کما علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کا محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے سلام پہ جندہ درود پہ بھیجہ آپ واسطے اللہ دیا رحمتہ اور برکت نہیں دعا کرنا دفعہ دفعہ دفعہ اللہ موقع دے جن توفیق دے, دے پڑھو مسجد نبوی کے آداب اندر یہ بات شامل ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جائے لیکن درود وہ جڑا آپ نے سکھایا ہے آپ نے صحابا پڑھایا ہے انہوں نے یاد کرایا ہے اپنا بنایا ہوا اپنی مرضی کا کوئی درود نہ ہو ایک غلط فہمی ہو رہ چل رہی ہے کہ مسجد نبوی اندر اللہ صاحب سلا تو وسلم چالی نماز پوریا کرنی چاہیے نے سلسلے اندر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں چالی نماز کا اللہ موقع دے چالی پڑھ لو پناہ کا موقع دے پناہ پڑھ لو دس کا موقع ملے دس پڑھ لو حضور نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ میری مسجد اندر چالی نمازیں ضرور پوریا کی دیا جاؤ نہ حاجی واسطے نہ عمرے سے جان والے واسطے اللہ جنہیں موقع ہے نمازاں پڑھو لیکن کوشش کرو کہ نماز با جماعت ادا کیتی جائے چالی نماز والی کوئی حدیث نہیں کوئی سبوت نہیں ادا ایک معمول ہے جا چل پہ نو بھی اٹھ دن واسطے لیا ہے جس ویل ان حج تو بعد جڑے دوست آ نے واپسی اندر دس دن باقی رہ جانے تو لے آن آن کا سفر اٹھ دن اتنے سٹی اور ایک دن واپس جتے جان کا سفر یہ ای ایک روٹی بن گئی ہے مسئلہ کوئی نہیں لحاظ این اندر یہ بات نہیں رکھنی چاہیے کہ میں اگر چاری نماز پورا کر سواؤ ملے گا جی ایک بھی گھٹ رہے گی تو سواؤ نہیں ملنا یہ بات بالکل غلط ہے اللہ جنہ موقع دینا ہے اتنے اُتھے کی دی توفیق دیندہ ہے وہ دے مطابق نمازاں پڑھیاں جان اور زیادہ تو زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درود پڑھیا جائے مدینہ منورہ ہویاں اور دل اندر یہ ایک شوق اور ذوق پیدا کر لیا جائے کہ ہر کام ان شاء اللہ سنت کے مطابق ہی ہونے گا میرے اگر کوئی بھول ہو گئی ہے کہ اللہ معاف کر دے آئندہ میں سنت کے مطابق چلا یہ شوق لے کے اتوں آنا چاہیے امام مالک رحمت اللہ علیہ سال مسجد نبوی اندر بیٹھ کے حدیث پڑھائی پنج سال جس پہلے اپنے اپنے تلامزہ اپنے شاگردوں کو سبق پڑھا لگتے سن پہ سب تو پہلے یہ فرمایا کرتے سن کہ ساری دنیا دیا بات ٹکرائی جا سکتی ہیں گلت ہون پہ لا سا روزہ لیکن ایس قبر اندر جڑی شخصیت دفاع کی ایک بات بھی ایسی نہیں جن ٹھکرایا جا سکتا سب تو پہلے یہ فرما تاکہ حدیث دی سنت دی محبت پیدا ہو جائے دل اندر اگر مسجد نبوی اندر جا کے مدینے جا کے سنت نال محبت پیدا نہیں ہوئی تو ایک بہت بڑی بدنسیبی ہے بہت بڑی بدبختی ہے رسول مقبول صلی اللہ دیکھو اگر انو میری سنت نام محبت ہے یقینا یقیناً میرے محبت ہے جی سنت دا دشمن ہے تو میرا بھی دشمن من احبا سنتی فقد احبانی جنوں میری سنت نل میرے طریقے نل پیار ہے میرا اٹھنا بیٹھنا جنوں پسند اگیا اون نے اس طرح اپنی زندگی نوں ڈھال لیا فقط احبانی یقین کر لو انہوں میرے نل محبت ہے کہ میری محبت دی قیمت بہت بڑی اللہ نے رکھی ہے اے دا اجر اور ثواب بہت بڑا رکھے ہے فرمایا ومن اللہ سان بھی او محبت نصیب فرما دے ابھی سنت دے شہدائی بن جائیے سنت دے متلاشی بن جائیے یہ سفر اگر اللہ توفیق دے تو سارے دے سارا نہ صرف یہ سبر بلکہ پوری زندگی سنت دے مطابق ہو جائے وآخر و دعوانا ان رب ایک مسئلہ اے ہے کہ قرآن و حدیث دے مطابق محر دی رقم کنی ہونی چاہیے مہر نکاح دیا چو ایک شرط ہے اللہ نے قرآن اندر بھی یہ ذکر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر نکاح دے موقع پہ شوہر دی حیثیت دے مطابق مقرر کرنے کا حکم دیتا ہے کہ اس ویلے شوہر جو کچھ ادا کر سکتا ہو اے محجل غیر محجل والا چکر بھی اساں چلا لیا ہے شریعت اندر یہ کوئی نہیں کہ ہوں دینا ہے یا پھر دینا ہے مقرر ہی مہر حیثیت دے مطابق کیتا جائے اور او دی ادائیگی بھی نال ہو جائے یہ ایک قرض ہے شوہر دے ذمے بیوی دا اور یہ سراسر ملکیت ہے بیوی دی مہر دے کے انہوں پھر پوچھا نہیں جا سکتا کہ ہی کتنے کی کینو دتا ہی خرچ کر لیا ہے او دی ملکیت ہے انہوں اختیار ہے کہ او جس طرح چاہے وہ استعمال کرے حیثیت دے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک موقع پہ مہر مقرر کرن دی یعنی ایدی حد مقرر کرن دی کوشش کی تھی تی ایک ضعیفہ بڑیہ صحابیہ اوہ پہنچ گئی جا کے کہنے لگی وے عمر اللہ دے رسول نے ایدی کوئی حد مقرر نہیں کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم تے توں کون ہو میں ساگا مہر مقرر کرنو آئے اوہ اس بڑیہ دا شکریہ ادا کیتا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو تجے ایسے اپنے بندر رکھے ہوئے نے جڑے امریکہ کر سکتے اللہ فاتح. اے اممہ تیرے بھی شکریہ کہ تو بہت بڑی مسئلے تو آگاہ کیتا ہے واقعی مہر دی کوئی حد مقرر نہیں کیتی جا سکتی اے شری طور تے سے جڑا جہاں نا مہر شری بنو جی باقی سارے کم غیر شری مہر شری مزاق اڑا رہے ہوں نے نا اسے رہے. شریعت نے جڑا مہر بنن دی یعنی اجازت یا حکم دیتا ہے وہ حیثیت کے مطابق ہے وہ معمولی تو معمولی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے زیادہ تو زیادہ بھی ہو سکتی ہے حیثیت کے مطابق اور وہ واقعہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک صحابی کا آپ نے نکاح پڑھایا رضی اللہ عنہ انہوں انچیا کہ تیرے کوئی چیز ہے مہر واستے انہیں کہا جی میرے کو کچھ نہیں فرمایا جا کروں کوئی چیز لیا ان پتا سی کہ گھر بھی کچھ نہیں لیکن چلا گیا واپس آ گیا محبج اللہ, اللہ, اللہ تین اچھا. کت قرآن یاد ہے کوئی سورت ان دو تین سورتوں نے نام لے جی میم اے سورت ہے سورت یاد ہے آپ نے فرمایا میں تیرا اس عورت نکاح کرنا تیرا یہ سورت بننا تو اپنی بیوی نو سورتیں پڑھا دی یاد کرا دی تیرا ہو جائے. ہے نکاح ہو سکتا ہے تو نہیں ہونا اے تنگ نظری یا جہالت ہے اس نے اے پوچھا کہ سنت دے مطابق دہڑی کنی ہونی چاہیے سنت دے مطابق دہڑی اینی ہے جن اللہ دے دے یہ اللہ مسئلہ یا کوئی اور مسئلہ بناوٹی چیزاں ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے آڑی معاف کر دیو چڑھ دیو اللہ کے سب جن ہے اور نہیں ہونی پھر سنت ہے جی ان فیشن بنا کے کدی ادھروں کدی دے کٹتے دے رہنا چاہیے تو وہ سنت نہیں وہ کچھ ہو رہے سنت وہی یہ جن اللہ دے دے وے اور اللہ نے چار قسمہ کھا کے ایلان کیا کہ میں انسان نو بہترین شکل و صورت اندر پیدا کیتا ہے جے جی اللہ دے اس فرمان تے یقین ہے نا تو پھر جنوبی وہ دے دے, دے این بہترین ہے وہی سنت ہے دے تو کٹ نے جان والے واسطے بھی یہ پابندی ہے عمرے تے جان والے واسطے پابندی کوئی نہیں. اگر او آخری اپنا عمل الاف دے دے نو ہے اس نیت نل کہ اللہ میں ہوں مجبور تیرے گھر تو رخصت ہو رہا تلدی لیا بار بار لیا پھر لیا کہ بہت ہی اچھی بات ہے لیکن حج د رکن ہے توافے والا تین تواف حج واسطے ضروری نے ایک قدوم جڑا کیتا جاندین ہے ایک طوفے افاظہ دس دل کیتا نکتا ہے اور ایک طوافے ودا جڑا رخصت ہون کیتا رو ہے یہ حج دے رکن نے عمرے کا یہ رکن نہیں توفے ودا کوئی ایس شوق نل ایس خیال نل ہے کہ آخری بار میں اللہ دے تواف کر کے نکلا اللہ کو دعا کر کے نکلا کہ پھر لیا جلدی لیاو لیا بڑی اچھی بات ہے حصہ جی سوال مزید نے انہوں واسطے کچھ ٹائم چاہیے انشاءاللہ آئندہ جمعہ آئندہ جمعے ان جواب دیتا جائے گا